صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلاتم یا یا رسول اللہ مثالی معاشرے کے اندر شرم و حیا کا ہونا بہت ضروری ہے اور اسی حوالے سے کل ہمارے سلسلے کے اندر نگران شورا کے مزنی پھول اس موضوع سے متعلق شامل رہے جس میں اخلاقیات کا بھی درس دیا گیا اور اپنی گفتار کو بھی ستھرا اور پاکیزہ اور باحیا بنانے کا ذہن طا فرمایا اور کل کے سلسلے میں یہ بھی ذہنت فرمایا کہ ہماری گفتگو کیسی ہونی چاہیے الفاظ کا چناؤ جو ہے یہ کیسا ہونا چاہیے جن کے اندر بھی شرم و حیا کی جھلک نظر آ رہی ہو اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے شروع کے اندر کل کے سلسلے کی ابتدا میں میں نے دو باتیں کی تھی ایک یہ کہ جہاں حیا کرنی چاہیے وہاں لوگ حیا کرتے نہیں ہیں لیکن کچھ احکام ایسے بھی ہیں کچھ معاملات ایسے بھی ہیں کہ جن کی جن کے لیے جن سے پہلو تہی کے لیے یا جن سے اپنی غفلت میں برقرار رہنے کے لیے لوگ حیا کو یا شرم کو آڑ بنا لیتے ہیں کچھ آج بات اس پر بھی کریں گے اور کل کے سلسلے کے اندر جو آپ کی کال تھیں ان کو بھی انشاءاللہ آج ہم ضرور شامل کریں گے کل حضور آپ نے ماشاءاللہ بڑا پیارا ذہن دیا اسلامی بہنوں کے لیے بھی حیا کا درج دیا اسلامی بھائیوں کے لیے بھی حیا کا درد دیا گفتگو کے اندر بھی الفاظ کا چناؤ کے حوالے سے بھی آپ نے مدنی فلطا فرمائے دوسری ایک اس کی موضوع کی سمت یہ بھی ہے پہلو یہ بھی ہے کہ ایک شخص جس نے ابھی تک نماز نہیں سیکھی اور وہ 22 تیئیس سال کا ہو چکا ہے یا وہ گریجویشن کر چکا ہے اور اس قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا تو اب وہ قرآن کریم پڑھنے کی طرف آتا نہیں سیکھنے کی طرف آتا نہیں تو وہ بھی گویا کہ لوگوں سے شرم کر رہا ہوتا ہے میں بیٹھوں گا لوگ کیا بولیں گے کیا کہیں گے اس کو ابھی تک یہ نہیں آتا کیا فرمائیں گے آپ الحمد رب العالمین والسلام وسلم سید المرسلین <تصفح> دیکھیں یہ جو پہلو ہے نا اس میں حیاء تو کا کوئی انصر نہیں ہے حیا کی تعریف یہ نہیں ہے کہ جسے مطلب اللہ تعالیٰ اور مخلوق جسے ناپسندیدہ کرے تو یہ کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں ہے اس میں کئی جگہ پر اپنا ہی اپنی انا اور اپنا ایگو آ جاتا ہے اور ایک جملہ آ جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے جی اب لوگ کیا کہیں گے کہ چکر میں جو ہے نا وہ انسان اپنے بہت ساری ایسی خوبیاں جنہیں یہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ حاصل نہیں کر پاتا کہ لوگ کیا کہیں گے علم دین سیکھنے کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اس میں عمر کی قید نہیں لگانی چاہیے اگر ہم سیرت صاحبہ کرام علیہدوان پر غور کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابہ جب ایمان لاتے تھے تو علم دین سیکھنے میں مصروف ہو جاتے تھے اب کوئی ایمان کس عمر میں لایا کوئی ایمان کس عمر میں لایا خود ابو دردار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ ایمان لے کر آئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے کئی ایسے ساتھی تھے جو ایمان لا چکے تھے اور آپ وہ علم میں اور عمل میں بہت آگے تھے تو آپ نے بھی کوشش کی کہ میں بھی ان کی طرح آگے بڑھوں تو آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے علم دین سیکھنے اور تجارت کو ایک ساتھ ملنے کی کوشش کی مگر میں ناکام ہوا تو میں نے تجارت کو ترک کیا اور علم دین سیکھنے میں لگ گیا کیونکہ آپ کو علم دین سیکھنا شخص اور آپ بہت زاہد اور عابد صحابہ کرام علی مردوان میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے تو جو صحابہ کرام علی مردوان بڑی عمر میں ایمان لائے جنہوں نے بڑی عمر میں ایمان لائے اور جن کی عمریں بڑی تھی جب سرکار صلی اللہ تعالی وسلم میں اعلان نبوت فرمایا تو انہوں نے بھی علم دین حاصل کیا تو جو چھوٹے ہوتے تھے وہ بھی علم دین حاصل کرتے تھے جو, جو جوان تھے وہ بھی علم دین حاصل کرتے تھے جو صحابیات ہوئی انہوں نے بھی علم دین حاصل کیا تو یہ چیزیں جو ہیں وہ علم دین کے حوالے سے یہ ہرکیس ہرکیس ہمارے لیے رکاوٹ نہیں بننی چاہیے یہاں پر ایک ہی پہلو آتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے جی اس پہلو کو بالکل نظر انداز کرنا چاہیے لوگوں کی سوچ تبدیل ہو گئی نا لوگ تو بولتے بھی ہیں نا جیسے گیدرنگ ہے وہ عرض لا رہی ہوتی ہے ابھی کیا ابھی تک قرآن پڑھنا نہیں آیا بھائی تو قرآن پڑھنا نہیں سیکھا ابھی تک نے یعنی وہ جو گیزنگ ہوتی ہے جن کے ساتھ بندہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ ایسی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ جو واقعی بندہ وہ سوچتا کہ میں کیا کر رہا ہوں یا کیا ہو گیا وہ خود اصل میں علم دین سے بچارے اتنے زیادہ آشنا نہیں ہوتے اور اس میں بعض وہ ہوتے ہیں جو حیا سے آ ہوتے ہیں ایک شخص تو حیا کے تکال پورے کہیں حیا تو اس کو ہم کہیں گے نا کہ بندہ عمر کو چھوڑ کر اپنے رب کو راضی کرنے میں لگا اللہ را اللہ را اکبر سبحان وہ اکبر تو رب سے حیا کر رہا ہے اللہ کہ وہ تو اس بات سے حیا کر رہا ہے کہ جب بروز قیامت میں اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گا اور مجھ سے جب میرے اعمال کے بارے پوچھا جائے گا تو اپنے رب کو کیا جواب ارض کروں گا تو وہ تو اس وقت سے حیا کر رہا ہے اور اپنے آپ کو اس دنیا میں عمر کو چھوڑ کر اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ تو, تو حیا کی طرف بڑھ رہا ہے اس کا تو سپورٹ کرنا چاہیے نہیں لوگوں کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے نہ کہ اس کو تنقید کرنی چاہیے کہ یہ تو کیا کر رہے کیا کرنے والوں کو بھی توڑی کو اتنا کو آتا جاتا ہوگا ان کو صرف باتیں کرنے آتی ہیں تو اس طرح مخلوق کی باتوں میں آ کر خالق کی نافرمانی پر اتر آنا دیکھیں آپ کو اگر اس وقت گھر بیٹھے بھی اگر سمجھ آ گئی ہے کہ یہ غلط ہو رہا تھا اور صحیح یہ ہے تو آپ اب ابھی اسی وقت فیصلہ کریں یہ نہ کہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ بھائی کیا ہو گیا راتوں رات کیا تبدیلی آ گئی تو آپ کہیں بھائی تبدیلی راتوں رات آتی ہے اللہ تعالیٰ جب بندے کو ہدایت دیتا ہے تو ہو جاتا ہے لوگ داڑھی نہیں رکھتے شرماتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ امامہ نہیں باندھتے لوگ کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے زلفیں نہیں رکھتے لوگ کیا کہیں گے مسجد میں آتے ہوئے بالوں کا شرماتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے تو لوگ کیا کہیں گے لوگوں کو لوگوں لوگ کو تو کہنے کا عجیب معمول ہے آپ دعوت زیادہ آدمیوں کی کریں زیادہ کھانا کریں تب بھی لوگ باتیں کرتے ہیں اور جب آپ کم کھانے کریں کم لوگ کریں تب بھی لوگ باتیں کرتے ہیں لوگوں کو تو باتیں کرنے کی عادت ہی پڑ گئی ہے وہ ایک چٹکلا یاد آ رہا ہے ایک شخص تھا وہ اپنے بیٹی کے ساتھ جا رہا تھا کہیں گدا اس کی سواری تھا تو گدے پہ سوار تھا اور بیٹا پیدل چل رہا تھا ایک ہی سواری ہو سکے گی کسی نے دیکھ کر کہا بڑا ظالم باپ ہے یار بچے پر شہم ہی نہیں آتا خود پیدل خود گدے پر سوار ہے اور بیٹا دھوپ میں پیدل چلا رہا ہے اس نے آواز سنی کہا کہ یار کیا کرے بیٹا تو بیٹھ گیا یار بیٹا بیٹھ بیٹ گیا آگے گئے تو دیکھا کہ کہہ رہا تھا کہ عجیب نافارمن بیٹا ہے سوار خود سوار اور باپ کو پیدل چلا رہا ہے میری بات یہ بھی درست ہے کمپنے دونوں بیٹھ جاتے ہیں دونوں بیٹھ گئے اب گدے پر دونوں بیٹھے تو گدا تو گدا ہی ہوتا ہے تو وہ چلنے لگا تو کسی نے کہا کہ عجیب ظالم لوگ ہیں ایک ساتھ گدے پر سوار ہوگا ایسا کو گدے پر وزن ڈالتا ہے اور آپ کیا کریں تو دونوں نے گدھا اٹھا لیا اب دونوں نے تو گدا اٹھا لیا تو کسی نے کہا کہ عجیب ویوکو لوگ ہیں گدے گدھے پہ اٹھا کر چل رہے ہیں تو جو لوگوں کی باتوں کی اس طرح پرواہ کرے گا وہ تو پھر اسی طرح بڑھتا چلا جائے گا تو لوگ کیا کہیں گے یہ نہیں دیکھا جاتا کس معاملے میں اللہ اور اس کا رسول کیا ارشاد فرماتا یہ دیکھا جائے گا لوگوں کی تو کرائٹیریا یہ کرائٹیریا یہی ہے معیار یہی ہمارا ہم مسلمان ہیں ہم یہ دیکھیں گے کہ کس معاملے میں ہمیں ہمارا رب اور ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں اب لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اچھا بعض ایسے معاملات ہیں جن میں لوگوں کی باتوں کا ایک لحاظ اور احساس رکھا بھی جاتا ہے وہ شریعت متحرہ کے معاملے میں رکھا جاتا ہے تاکہ تنفیر عوام سے بچے لوگوں کو مطلب کہ آپ سے نفرت نہ ہو لوگوں کو آپ سے ایک نہ ہو لوگ جو آپ کے بارے میں ایک تصور قائم کیے ہوئے وہ تصور سے ہٹ کر کوئی ایسا آپ کام نہ کرے جیسے مذہبی لوگوں سے لوگ تصور رکھتے ہیں اور واقعی پھر لوگ بات کرتے ہیں کہ یار اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تو جہاں اس طرح کی چیزوں کی پرواہ کرنی ہے لیکن جب اللہ تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ, علیہ وسلم کی احکام کی بجاوری یعنی ان کے احکام کو پورا کرنا ہے اور معاشرہ ہمیں اس پر عمل کرنے نہیں دے رہا تو وہاں معاشرے سے شرما کر ہم اس کام کو چھوڑ دیں تو میرے نزدیک یہ شرم نہیں ہے یہ نری بے شرمی ہے ٹھیک ہے یہاں ایک اور بات بھی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص شرم و حیا کی بنا پر کسی نامناسب چیز کی طرف نہیں بڑھتا جیسے مثال کے طور پر ایک جو شریف النقس آدمی ہے اس کو اگر کوئی بندہ بولے سگریٹ پی لو تو وہ نہیں سگریٹ سے ایک نعرہ کشی اختیار کرے گا اب اس پہ اس کو بولیں گے کیا لڑکیوں کی طرح شرما ہو پکڑو اس کو سگریٹ پی کے تو دیکھو تھوڑی ہمت تو کرو کیا تمہیں اندر ہوستہ نہیں ہے نہیں مار جاؤ گے تم ایک کش تو لگاؤ تمہیں پتا چلے سگریٹ ہوتا کیا ہے تو اس طرح کی جو بات چیت ہوتی ہے یہ معاشرے کے اندر کیسا برا اثر جو پیدا کرتی ہے کچھ اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمائے جس کو یوں کہا جا رہا ہو اس کے لیے بھی فرمائیں اور جو یہ باتیں کہنے والے ہیں ان کو بھی یار میری خاطر پی لے بھائی دو کش لگا لے میری خاطر لگا لے بھائی دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو کہہ رہا ہے نا وہ تو غلط ہے اس کو تو یہ جملے نہیں کہنے چاہیے مگر میرا یہ سوال ہے کہ اس نے ایسی صحبت رکھی کیوں ہے جہاں اس کو اس طرح کے باتیں کرنے والے ملتے ہیں ٹھیک اگر وہ دیکھے کہ مجھے میری گیدرنگ وہ ہے جو مجھے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور بد اخلاقی کی طرف بلا رہی ہے اس کو جج کرنا آپ کے لئے لمحوں کا کام ہے آپ اپنے دوستوں کو غور کریں آپ کے وہ دوست یا آپ کی وہ گیدرنگ جو آپ کو بے شرم کر رہی ہے آپ کو بے حیا کر رہی ہے آپ کو بد اخلاق کر رہی ہے اور آپ کے اندر گناہوں کی ایک طلب پیدا کروا رہی ہے گناہوں کی طرف لے کے جا رہی ہے اس سے بیٹھے بیٹھے فیصلہ کریں کہ بس اس سے ختم ان سے کانٹیکٹ ہی نہ کریں ان اطلاع بھی نہ دیں کہ میرا آپ سے کانٹیکٹ ختم ہو گیا اور آپ ان لوگوں کی صحبت میں رہیں جو آپ کو دین کی طرف اسلام کی طرف اور اخلاق کی طرف اور ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کی طرف لانے والے ہوں کچھ جی جی ماشاء اللہ جس طرح کل کے سلسلے میں شرما فیا پر گفتگو فرمائی امیر اہل سنت کا انداز بتایا گیا ماشاءاللہ اللہ اللہ کیا کہنے میرام بھائی آپ سے یہ عرض کرنی تھی کہ معاشرے میں آج کل یہ بہت ہے کہ جی دل کا پردہ ہوتا ہے ظاہری پردے سے کیا ہے اس طرح کے معاملات کر کے میڈیا پر سوشل میڈیا پر یا جی چینلز پر آ کر اللہ بتر جانے ان لوگوں کے کیا مقاصد ہیں تو شرح طور پر جو شرم و حیاء کے بارے میں دعوت اسلامی نے انقلاب برپا کیا ہے بیڑا اٹھایا ہے اللہ تعالیٰ سے وجل استقامت عطا فرمائے اور حقیقی شرما حیا عطا فرمائے دیکھیں پردے کے احکام تو قرآن کریم میں موجود ہے سور احزاب کی تلاوت کر لی جائے یا دیگر صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے پردے کے بارے میں بڑے واضح احکام فارا متلقن جو پردے کا انکاری کر دے گا وہ تو قرآن کی سری آیتوں کا اور سری احکام کا منکر رہے گا پھر اس پر جو جو حکم شریعت مفتیان کرام لگائیں اور رہی بات دل کے پردے کی تو دل کا پردہ آ جائے گا تو تو کارڈولسٹ کے پاس جانا پڑے گا وہ تو نارمل تو رہے گا نہیں دل کا پردہ تو نہیں آ سکتا دل کو تو بچانا پڑتا ہے تو تو دل پہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کہتے نا کہ خود کو بدلتے ہیں نہیں شریعت کو بدلنے چلیں ہمیں اسلام و دین کے پیچھے چلنا ہے دین اور اسلام کے ایک کم ہمارے پیچھے نہیں چلیں گے جو جس پردے کا تصور آج سے چودہ سو سال تک ہمارے نہ علماء کو نظر آیا نہ فقاق کو نظر آیا نہ مفسرین کو نظر آیا نہ محدثین کرام کو نظر آیا نہ علماء کا کو نظر آیا نہ صالحات کو نظر آیا نہ صالحین کو نظر آیا نہ مجددین کو نظر آیا نہ مجتح کو نظر آیا وہ آج مطلب کے چودہ سو برس گزرنے کے بعد ایک عام آدمی کو وہ تصور کیسے سمجھ میں آ گیا وہ معنی وہ معنی کیسے سمجھ میں آ گئے یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی باتیں اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ باتیں ان کی سمجھ میں آتی ہیں یہ دیکھیں آدمی ہم چینل پہ بیٹھا ہوا یا درد پہ بیٹھا ہوا آدمی بےقوف نہیں ہوتا ناک سے کھانا وہ بھی نہیں کھاتا کھڑے کھڑے وہ بھی نہیں سوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بات اصل میں خود اس کو اس چیز کی خواہش ہوتی ہے مگر وہ کہتا ہے یار کیسے کرو کیسے کروں تو اس میں کوئی طرح کا اس کو فلسفہ مل جاتا ہے تو وہ اسی کی مطلب کی بات اس کو مل رہی ہوتی ہے اور وہ کہہ رہا ہے نہیں یار یہ بھی تو کہہ رہا ہے نا ہم کہنے والے کو کہہ رہا ہے آپ کی بات کو پڑھاتے ایک جگہ پڑھا تھا کہ جو عورت کی آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں نا وہ عورت کی آزادی کا نعرہ نہیں لگاتے ہیں عورت تک پہنچنے کی آزادی کا نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں ایک بات تو یہ اور دوسرا یہ دل کے پردے کی جو ترکیب اختیار ہے اس دل پہ نہیں ان کے دماغ پہ پر پردہ پر آیا ہوا ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی بات کا سریع انکار کر دیتے ہیں توجہ نہیں کرتے اس بات پر اور پھر واقعی آپ والی بات کہ پھر مطلب کہ ایسے فورمز کا یوز کرتے ہیں کہ جو عوامی ہیں ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ واقعی لوگ ہم سے انسپائر ہوتے ہیں انسپریشن لیتے ہیں اور یہ ہم گناہ تو جو کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں گناہ جاریہ کی زبردست صورتیں بنا رہے ہیں میں عرض کروں کہ لوگ مذہبی لوگوں کو رول ماڈل اب بھی سمجھتے ہیں जी जी ان کو چاہیے کہ وہ اپنی انداز کو اس انداز ایسا ہی رکھیں کہ لوگوں کے لیے اور ہدایتی کا سببر امام امام اعظم ام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے انٹرشیپ لے جا رہے تھے تو ایک بچہ وہ بارش وغیرہ ہوئی تھی تو پھسلن ہو جاتی ہے ایک بچہ پھدکتا ہوا جا تھا بچہ بچہ ہوتا ہے پھدکتا ہوا جا رہا تھا آپ ایکشا سالوں میں بیٹا سنبھل کے چلو فسل جاؤ گے وہ اسمام اعظم کے دور کا مدنی منا تھا اس میں عرض کیا عالیجہ شکریہ میں تو پھسلوں گا تو میں پھنس گا آپ سنبھل کر چلیے گا آپ پھسلے تو مت پھسل جائے گا تو یہ جو مذہبی لوگ کہلاتے ہیں نا جن کو لوگ سنتے دیکھتے انہیں بڑی احتیاط کہانی پڑتی ہے انہیں شریعت کے احکام بیان کرنے میں جو دیکھیں میں غلط کر رہا ہوں نا میں غلط کر رہا ہوں لیکن میں میری غلطی کو دین تو نہیں نہ بناؤں گا میں مانوں گا کہ میں غلط ہوں دین کا حکم یہ ہے بات دین پہنچانا نا شریعت کا حکم پہنچانا ہے ہم دین اور شریعت کی بات پہنچائیں اور دین و شریعت کی بات قرآن کے آیتوں میں موجود ہے حدیثوں میں موجود ہے تفاصر موجود ہے شروحات میں موجود ہے اور بالکل کوئی دل کا پردہ نہیں ہوتا آ, صالحات و صحابیات نے باقاعدہ پردہ کیا ہے چہرے کا پردہ کیا ہے نقاب لیے چہرہ چھپانے کا بھی ان کے واقعات ملتے ہیں اور مطلب جسم کے بعض وہ آزائیں جن کا چھپانا عورت پر فرض ہے اگر اس کو بھی کھلا رکھتی ہے تو سری گناگار اور اگر اس کے اس کھلا رکھنے پر اس کا شوہر یا جو اس کو محرم میں جو اس کو روک سکتا ہے اور نہیں روکتا اور اس کو طاقت نہیں روکتا تو وہ دیوس ہے یہ شرح ایک کہاں لے جائیں گے یہ بھی تو حکام شریعت تو میں بیان کر رہا ہوں کون منع کرے گا ان شرعی کام کا آپ بھی حکام شریعت بیان کر رہے ہیں لیکن مذہبی لوگ مذہبی ہولیا والے نظر آنے والے لوگ ہوتے ہیں جو عورتوں سے پاؤں دبوا ہوتے ہیں مذہبی ہی ہوتا ہے داڑھی بھی ان کی ہوتی ہے اور وہ اپنے طور پر جو ہے وہ اسکالر بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں عورتوں کو دم کر رہے ہیں پھوکے مار رہے ہیں تعویز دے رہے ہیں عورتیں آ رہی ہیں ان کو جو ہے وہ ڈیل کر رہے ہیں اسلام دعا ہو رہی ہے مطلب چالی رہا ہے وہ بھی تو ان کو کیا کہیں گے جینے, جی کی کی جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر جی ٹھیک ہے جب پتا ہے کہ اصل اور نقل کا چلن چل رہا ہے جب یہ پتا چل جائے گا پانچ سو کے نوٹیں بھی نکلی آئی ہیں مارکیٹ میں تو لوگ چوکنے ہو جاتے ہیں دوائیں آئی ہیں مارکیٹوں میں نکلی لوگ چوکنے ہو جاتے ہیں جب داڑھی رکھ کر اور سر پر ٹوپی پہن کر اس طرح کی حرکتیں کر کر اور اس طرح کا چوگا پہن کر لوگ دھوکہ دیتے ہیں اور نکلی اور جالی بن کر لوگوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں لوگوں کی دولت نالوں دولت سے ان کی ان کے ان کی مصیبتوں میں اضافہ کرتے تو ایسے لوگ معاشرے میں پائے جاتے ہیں تو اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر آپ کو نہیں سمجھ پڑتی کہ یہ بے پردگی کرتے ہیں یہ بے شرمی کرتے ہیں یہ بے حیائی کرتے ہیں اس طرح مطلب کہ جنبی اور اس طرح عورتوں سے پاؤں دبوانا اور ان سے ہاتھ ملانا یا ان کو ہاتھ اپنا چبوانا یہ سب مطلب کہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی یہ اجنبی عورتوں کے ساتھ بے پردگی شریعت اجازت نہیں دیتی تو نیری بے حیائی بے شرمی والے کام جو عورت... ہوتا ہے وہ مشکل کے سر پر ہاتھ بھی میرا بھی ہے جان پیر میرا بھی ہے میرا پیر تو اپنی بہو کے سامنے بھی نہیں آتا اپنے بہو کے سامنے آنے میں بھی کتراتا ہے جبکہ پیر اور سسر کا پردہ نہیں ہے بیسیکلی بہو اور سسر کا بہو اور سسر کا پردہ نہیں ہے بیسیکلی حتیٰ کہ اگر بیٹے کا انتقال ہو جائے تب بھی سسر کا اس کی جو اب جو اس کی جو مطلب ویوہ ہے اب جو بہو ہے اسے نکاح کرنے کی اجازت تھوڑی ہے بالکل وہ تو اس کے لیے مطلب بالکل مستقل تو پر سے نکاح کی اجازت نہیں ہے نا جی تو یہ تو حکم شریعت ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہم, ہم بھی تو ایسے علماء کو دیکھتے ہیں نا امیل سنت ہیں اور کئی علماء ہیں اور کئی مشائق ہیں زمین بشاو پر, بشاو پر بشاو ہیں جو بالکل شریعت کے اصولوں پر اپنے آپ کو نہ پابند کیے ہوئے ہیں بلکہ ان کے مریدین اس رو روش کو چلتے ہیں امیل سنت کا تو میں معمول یہ دیکھتا ہوں ان کی تو حیا کہ میں بات کروں ان کی حیا اور ان کا تقوی اور ان کی احتیاط اس قدر زیادہ ہے کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی انہوں نے کسی غیر محرم عورت سے انجیکشن کھایا ہو بس یہاں یعنی لوگوں کو احساس ہی نہیں یعنی کہ ہم تو گئے نا میڈیکل کے اندر بہت ساری جگہوں پر ہمیں کئی جگہوں پر جانے کا موقع ملا ہے تو وہاں پر مطلب کہ وہ م... ہے ہی نہیں بت مزاج ہی نہیں ہے आ, بلکہ فیمیل باقاعدہ فیمیل تو ارینج کی جاتی ہے کہ جیسے کہ اس کا انجیکشن لگنے سے تکلیف جیسے جائے, کم ہو جائے گی واللہ عالم کیا ہوتا ہے تو ایک ہے کہ عورت کا ہلکا ہوتا ہے مرد کا ہاں بند اللہ اللہ تعالیٰ میں کیا اس وقت تبصرہ کروں تو امید سنت تو نہیں ہم تو بیرون ملک ہے لوگ حیرت کرتے ہیں اب کیا کرے لیکن اچھا جگہ بدلی ہے ایک کلینک سے دوسری کلینک چلے گئے نہیں یار یہاں تو میل ہی نہیں دوسرے کلینک جائے میل ہی نہیں دو دو تین دن کلینک تبدیل کیے تب جا کر ہمیں میل ملا جب جا کر ہم نے انجیکشن کھائے الحمدللہ آج تک ہمارا بھی یہ انداز ہے باپا کو باپ ایک ذہن دے دیا نا میں یہ کہتا ہوں کہ مریدین مطلب جو پیر اور رہنما اور جو ہدایت دینے والے لوگ ہوتے ہیں نا ان کا عمل کو چھوڑ ہوتا ہے یعنی yani ان کو دے کر آج ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ماشا. ہیں ماشا. اور ماشا. ہمارے اندر وہ چیز آ جاتی ہے ہم ان چیزوں سے بچتے ہیں جن چیزوں ہم نے پیر کو بچتے ہوئے دیکھا ہے اپنے مرشید کو اپنے رہنما کو ہدایت جس کے ذریعے ہم ہدایت لے رہے ہیں جو قرآن و حدیث و فقحا کے اقوال کے ذریعے ہمیں ہدایت کے مدنی پھول دے رہے ہیں ان کی سیرت کو دیکھ رہے ہیں نا ہم لوگ اور اچھا دیکھتے بھی اتنا ہے کہ اپنے مطلب کے پہنچ ہی نہیں پا رہے وہاں تک میں آپ کو اور یہی سیرت ہے یہی سیرت ہے کہ مرید اپنے مطلب دوڑتا بھی چلا جائے نا میں کہتا ہوں موری دوڑتا چلا جب پیر دھیمے بھی چل رہا ہے نا تب بھی یہ پیر کو کہاں تک پہنچ سکے گا یار پیر کا دھیما چلنا اس کے اڑنے سے بھی زیادہ ہے مری تو اڑ کر بھی پیر تک نہیں پہنچ سکتا لیکن یہی رہنما یہ پیر اور یہ ہمارے مطلب پیر تو عالم ہوتا ہے نا جو عالم نہیں ہوتا وہ پیر بننے وہ پیر بننے کی شرط پر ہی نہیں اترتا تو یہ جو پیر صاحب ہوتے ہیں نا یہ رہنما ہوتے ہیں یہ جو جن کو ہم اپنا رول ماڈل بناتے ہیں خود ان کے عمل میں جو ہے نا اتنی پرسنٹیج ہوتی ہے کہ ہم <متحدث> کر کر کر بھی سکسٹی پرسینٹ سیونٹی پرسینٹ فورٹی پرسینٹ تک ہم اپنی ایوریج لے کر پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اس میں بھی اگر کوئی فورٹی سکسٹی والا ہوتا ہے تو اس کو لوگ بولتے تو, تو, تو, کامل مرید ہے <متحدث> یہ تو کامل بندہ ہو گیا یعنی یوں باتیں کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ پیر ایک سو چھبیس فیصد پہ جا رہا ہے پیر ایک سو بارہ فیصد پہ جا رہا ہے ٹویلو پہ جا رہا ہے میں تو ہوں ہی کہیں نہیں کریب رہنے والے کو تو بہت کچھ پتا ہوتا ہے یہی چیز ہوتی ہے کہ وہ عمل ہی ایسا دکھاتے ہیں جیسے کہ اگر کوئی صحابی ایک پتھر دکھائے تو آکا دو پتھر دکھائے صلی دکھا اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو وہ اگر مٹی ان پر بدنا پڑے تو میرے آقا کے بدرے مبارک کو بھی مٹی بوجھ سے لیتی تھی اور گھر چمتی تھی بربر کا چمتی تھی یار میرے آقا کے جسم منور کو تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہوتا ہے راہنما کا کام کہ وہ مطلب کہ ان چیزوں سے بچتا ہے مشتحب مطلب کہ شبہات سے بچتا ہے اور چیزوں سے بچ بچ کر وہ اپنی زندگی گزارتا ہے اور یہی چیز ہوتی ہے جو پھر دیکھ دیکھ کر مریدوں کو یا ان سے وابستہ یا ان سے محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا یہ سبب بنتی ہیں اور وہ پھر ان چیزوں سے بچنے کی کوششیں کرتے ہیں ہے ہمارے پاس شامل کرتے ہیں جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں ضلع حافظ آباد سے عرض کر رہا ہوں ماشاءاللہ مثالی معاشرہ بہت خوبصورت یہ چناؤ کیا گیا نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کل ہم نے آپ کا پروگرام شرمویا کے بارے میں سنا تو اس وقت میں اور میری بیوی دونوں سن رہے تھے بہت مزہ آیا اور کل سے ہی ہمارے گھر میں مدنی برکہ کی ترکیب بھی بنی اور دوسرے چینل نہ دیکھنے کی ترکیب بھی بنے نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایسے ہی اچھے اچھے مزید ایسے پروگرام لائیں تاکہ ہمارے لیے مزید دین کی جو ہے وہ سمجھ آئے اور ہمارے گھر میں جب سے مدنی چینل چلا ہے تب سے ہمارے گھر سے فلموں ڈراموں کو ختم کر دیا گیا ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ <سلام> برکاتہ ماشاء اللہ بہت بہت شکریہ آپ کی اسٹال سے بڑا حوصلہ بھی ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان یاد آتا ہے وزرف ان ذکر تنف علمین <الْمُؤْمِنِينَ> اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے خوش نصیب ہے وہ شخص خوش نصیب ہے بہت خوش نصیب ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ سے بچ کر نیکی کے راستہ چلنے کی ہدایت عطا فرما دیتا ہے اور اس یہ اللہ تعالیٰ توفیق اور ہمت دے دیتا ہے کہ وہ اپنے اندر یہ چیز پیدا کر لیتا ہے کہ میں آج سے یہ برا عمل یا برا فیل نہیں کروں گا وہ واقعی خوش نصیب ہے اس کو اپنی اس خوش قسمتی پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے جو توفیق دی اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے میں آپ کو بات دیتا ہوں اور اس طرح کے جو بھی یاشقا نے رسول ہیں جو اپنے اس طرح کی مثبت تبدیلیاں لا رہے میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور ہم اس طرح کے سلسلے کو کہتے ہیں ریزل اور سلسلہ تاکہ وہ نتیجہ کرے یعنی یہ بھی دیکھیے کہ اگر کوئی حیا کی چیز دکھائی جاتی ہے تو وہ بھی ریزل اورنٹڈ ہوتی ہے کہ دیکھنے والے بھی حیا ہو جاتے ہیں اگر کوئی حیا کی بات بیان کی جائے تو دیکھنے والے اگر باہ حیا حیا اختیار کر دے بھی ریزل اور اثر قبول کرتے ہیں اچھا دیکھو گے تو اچھا اثر ملے گا برا دیکھو گے تو برا اثر ملے گا ہمارے پاس میسجز بھی آ رہے ہیں کال اور میسج کو انشاءاللہ چلاتے ہیں میسج میں یہاں شامل کی لیتا ہوں ایک جگہ پر یہ کہا گیا کہ پردہ کی, پردے کی ضرورت نہیں ہے جس کے دل میں عشق رسول ہو اس کو پردے کی کوئی حاجت نہیں ہے. جس کے دل میں عشق رسول ہوگا نا وہ زیادہ پردے والا ہوگا हौ. کیونکہ جس کے دل میں عشق رسول جتنا زیادہ ہوگا وہ اتنا ہی نبی اپا صلی اللہ आग आग تعالی علیہ وسلم کا مط اور فرما بردار ہوگا جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پردے کے بارے فرمایا تو صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ان سے زیادہ عشق رسول والیاں کون ہوں گے انہوں نے پردہ اختیار کیا انہوں نے اپنے آپ کو پردے میں لیا اور جو صحابہ کرام علیہ رضوان ہے ان کے اندر اور اس طرح کی چیزوں میں اضافہ ہوا تو عشق رسول یہ بے پردگی سے بچانے والا ہے اور پردہ اختیار کروانے والا ہے اور یہ عشق رسول کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے ٹھیک ہے ایک اور میسج ہے بڑا اہم میسج ہے اس کو شامل کرتا ہوں پھر کال کی طرف بھی آتا ہوں میسج ہے غالب بہن کا میسیج ہے مدن چلے کے نمبر پر جو میسج آ رہے ہوتے ہیں وہ ہم شامل کر رہے ہیں کہ میں پردہ کرنا چاہتی ہوں مگر میرے گھر والے بالکل سپورٹ نہیں کرتے فیملی میں شادی ہو تو مجھے بھی جانا پڑتا ہے نہ جاؤں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں کیا کروں ذہن بنائیں درخت شروع کریں پرتے کے بارے میں سوال جواب سے درج شروع کریں مدنی چینل دکھاتے رہیں مطلب یہ کہ اپنے اپنے گھر میں تبدیلی لانے کے اسباب پیدا کریں اور اس کے لیے آپ جو بھی آپ اس میں دوسرا یہ ہوتا ہے امل سنت سے ہم نے ایک بات سیکھی ہے کہ گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا فرد ہوتا ہے جو آپ کے لیے سافٹ کارنر رکھتا ہے جبکہ وہ غیر محرم نہ ہوا سافٹ کارنر رکھتا ہے اس کو اعتماد میں لیں اور وہ آپ کا سفارشی بنے گا جب ٹھیک ہے پردہ کرتی ہیں تو حرج ہے یوں کر کے وہ تھوڑا تھوڑا یوں کر کے ایک دو تین یوں وکتے کے شروع ہوں گی تو انشاءاللہ شاء اللہ کامیابی مل جائے گی کرتی رہیں یا کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرنے والا جی کول کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ آپ جو پردے کی بات کر رہے ہیں تو مولانا صاحب یہ آپ چودہ سو سال 100 سال پرانی باتیں کر رہے ہیں آج کا دور تو ترقی کر گیا اور لیڈیز فرسٹ اور یہ لیڈیز اگر کام نہ کریں عورتیں گھر پہ بیٹھ جائیں تو گھر کا گزارا نہیں ہوتا اس بارے اللہ اللہ اللہ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم جو باتیں کر رہے ہیں وہ ہمیں چودہ سو سال پہلے بتائی گئی ہیں وہ اس کا انکار نہیں کرتا لیکن اس کا تو آپ بھی انکار نہیں کریں گے کہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں دوائیوں میں اضافہ ہو رہا ہے جیسے جیسے بیماریاں بڑھ رہی ہیں دوائیاں بڑھ رہی ہیں جیسے جیسے بیماریاں بڑھ رہی ہیں ہسپتال بڑھ رہے ہیں جیسے جیسے بیماریاں بڑھ رہی ہیں ایسے ایسے احتیاطی تدابیر بھی بڑھ رہی ہیں تو اسی طرح جیسے جیسے برائیاں بڑھیں گی نا بے حیاں بڑھیں گی اسی قدر پردے کی اہمیت بڑھے گی پردے کی اہمیت یہ کل سے زیادہ ہے آج کیونکہ پہلے اتنی کواڑی عورتیں مائنی بنتی تھیں پہلے اتنی شیرخوار پیدائشی بچے پلاسٹک کی تھیلیوں میں ڈال کر کوڑے کے ڈھیر پر پڑے نہیں ملتے تھے جسے کتے اور بلیاں نوچ رہے ہوں اور اس کے اندر کیڑے مکوڑے گھوم رہے ہوں اس سے پہلے ویلفیئر کے ادارے اپنے ویلفیئر آفیس اس کے باہر جھولے نہیں رکھتے تھے جس میں کہا جاتا تھا کہا جاتا ہے کہ بچوں کو اتل نہ کرے جھولے میں ڈال دیں کیا ناجائز بچے اتنا دنیا میں کبھی پہلے پیدا ہوتے تھے آپ دنیا کا سروے تو کریں کتنے ناجائز بچے پیدا ہوتے ہیں اور ناجائز بچے گرانے کا جو عمل ہے وہ کس قدر اسپتالوں میں بڑا ہوا ہے کبھی اس کا آپ نے سروے کیا ہے پھر آپ کہیے کہ یہ کس قدر حیا کی باتیں ہو رہی ہے ماشاء اللہ ہم آ گئے تو ان کے بیٹھنے کی بھی کوئی جگہ کر دیجیے گا تو یہ تو پہلے سے زیادہ ضرورت پڑی ہے اس وقت اپنے بچوں کو پردہ کرانے کی اور پردے کا درس دینے کی کہ آج کے دور میں بے باکیوں بے شرمی بھی آئی بڑھ گئی ہے دوسری بات آپ نے کی کہ وقت کے گھر نہیں چلتا جب تک کہ گھر کی عورت بھی کوئی کام کاج نہ کرے تو عورتوں کو کام کاج کے لیے گھر سے نکلنے کی کب متلقن ممانعت ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے پانچ شرائط رکھی ہیں ان پانچ شرائط کو آپ پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب میں پڑھ لیں ان پانچ شرائط پر عمل کرنے کی صورت میں عورتوں کو اسلامی بہنوں کو گھر سے نکل کر روزگار کمانے کی جاب کرنے کی اجازت ہے ایک بھی شرط نہیں ہے تو پھر اس کی شرن اجازت نہیں دی جائے گی یعنی ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہوگی نہیں پائی جائے گی تو حرام کوئی اجازت हो نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس میں بھی باپا نے امیل ایل ایسے مشورہ دیا کہ اس میں بھی ان پانچ شرطوں پر عمل کرنا یہ بہت مشکل ہے تو آپ نے فرمایا کہ گھریلو کسب اختیار کر لے پردے کا ذہن ہونا چاہیے جذبہ رہنمائی کرتا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس ایک میسج ہے یہ ہے کہ جی بیٹیاں کو پردہ نہیں کرانا چاہیے کیونکہ اس سے اچھے رشتے نہیں آتے کیا کہیں گے آپ جن کو پردہ کروایا گیا ہے ان کے اچھے سے اچھے رشتے آئے یعنی آپ پریکٹیکل بات کریں نا کوئی ایگزامپل تو دیں نا ایسی کہ بھائی جن کے پردے کروائے گئے ان کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کو اچھے رشتے نہیں ملے ایسی کوئی پریکٹیکل ایگزامپل دیں کوئی پریکٹیکل نہیں ہے خالی آپ کے مطلب کے خامہ خاں کے تصورات ہیں بلکہ کتنی بے پردہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں جن کے رشتے نہیں آ رہے ہیں ایسا نہیں ہے رشتے تو بس ایک مقدر کی بات ہے پردے کا رشتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پردہ ہو تو اللہ کی سے رشتے اور اچھی انداز سے آئیں گے ان اور اچھا رشتے آئیں گے مدینہ مدینہ جی مشاول شامل کرتے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سگ اتار ثب اتاری کشمیر سے عرض کر رہا ہوں مرحبا مدنی چینل کا ہر ایک سلسلہ عمدہ سے عمدہ ہوتا ہے بالخصوص جو شورا کا یہ سلسلہ ہے مدینہ, مدینہ بہت سارے مدنی عائت فرماتے ہیں آج بھی میں ریکارڈڈ مدنی مذاکرہ سن رہا تھا جو کہ رمضان شریف کے امیر علیہ سنت کے ہیں اس میں حکمت اور نرمی کے تعلق سے امیر علیہ سنت مدنی پھول عنایت فرما رہے تھے اتنے پیارے پیارے ملفوظات شریف تھے کہ بس دل چاہتا کہ کبھی ہم غصہ نافذ نہ کرے اور بس نرمی نرمی ہی ہم کرے یہ امیر علیہ سنت کا ہی فیضان ہے کہ جو بذریع مدنی چل ہمیں مل رہا ہے اور نگرانی شعرا بھی امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور نگرانی شعراء کے ذریعے بھی ہمیں مرشید کریم کا فیضان ملتا رہتا ہے میرے لیے بھی دعا فرمائے کہ امیر علیہ سنت کی محبت بڑھتی جائے دن ب دن اور چھبیسویں شریف کی آمد آمد بھی ہے اور اس کی بھی محبت بڑھ جائے میرے دل میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم अलीक। السلام و رحمتہ اللہ وبرکاتہ حصلہ فرمانے کا بہت بہت شکریہ اللہ امیر سنت کے رشادات پر عمل کا بھی جذبہ دے کل ہمارے یہاں چھبیسویں ہیں اور آج مدینہ منورہ میں چھبیسویں مدی نے پاکی ہونے والی چھبیسویں شریف آپ کو مبارک ماشاء اللہ جزاک جی مزید نگرانی شرا کے مدنی فول مدینہ مدینہ میری آپ سے یارد ہے کہ آپ کا ایک مرتبہ تو اس ٹاپک پر بڑا پیارا بیان ہوا ہے لوگ کیا کہیں پھر سے اس بیان کو ایک بار ریپیٹ کریں تاکہ لوگوں کو پھر سے ترغیب مل جائے اور جو لوگ لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک عمل کرتے ہیں اور اس کے سبب سے ان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں اور کئی ایسے کام ہیں کہ جو لوگ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں قرضے لیتے ہیں اپنی جان کو آفت میں پھنساتے ہیں پھر سے ایک مرتبہ آپ اس پر بیان کریں جزاک ملا خیرہ آمین. سر میں کوئی چیز جو نا یہ ایک بار ہو جاتی ہے کیونکہ یہ کوئی پری پلان نہیں ہوتے ایسا کیوں ہوتا ہے تو تب لوگ کیا کہیں گے ہمیں کیا ہو گیا ہے اس طرح کے اور بھی بعض عنوانات کے بیانات ہیں یہ پہلے سے عنوان تی نہیں ہوتا کہ اس عنوان پر کرنا بعض وقت بیان ہوتے ہوتے اس سمت گاڑی چل پڑتی ہے اور یہ عنوان بن جاتا ہے اب نہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بیان کرتا ہے اور گاڑی کسی اور سمت چل پڑتی ہے اور پھر وہ اسی کے اوپر پھر بیان ہو رہا ہوتا ہے اور وہ موضوع بن جاتا ہے تو اس طرح یہ موضوع بنتے چلے جاتے تھے تو اب کو میں بولے پری پلان میں اس انداز سے بیان کروں گا تو شاید پتہ نہیں ہو سکے کہ نہیں ہو سکے گا البتہ اس موضوع کو گائے ب گائے اسلامی بھائی تو پہنچانے کی کوشش ہوتی ہے ابھی بھی اس پر ہم نے کچھ نہ کچھ ارض کیا لوگ کیا کہیں گے جی میں فاتما اٹاریہ ہوں میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو اسلامی بہنیں ڈیزائن فیشنیبل برقع پہنتی ہیں کیا وہ گناہ ہوتی ہیں گناگار ہونے نہ ہونے کا فیصلہ میں کیسے کر سکتا ہوں مگر ان کو اپنی نیت پر غور کرنا چاہیے کہ وہ اسے جاذب نظر اور نظروں کو کھینچنے والے برقے کیوں پہنتی ہیں یہ تو ان کو غور کرنا ہے عورت کی زینت اس کے شوہر کے لیے جو گھر کے اندر ہے گھر کے باہر وہ برقعے کے نام پر بھی اگر فیشن کرتی ہے تو وہ کیا بتانا چاہتی ہے اس کی نیت کیا ہے اس کا ارادہ کیا ہے نیت میں فساد ہے یا نہیں ہے نیت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کتنی ہے لوگوں کو دکھانا کتنا ہے یہ سارے فیصلے تو ایک اسلامی بین خود کرے گی نا کہ وہ یہ کیوں کرنا چاہ رہی ہے پردے کے نام پر کوئی بے پردگی کو رواج دیا جا رہا ہے تو یہ تو آپ کو سوچنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب یہ پوچھا جائے کہ ایسا کیوں کیا تو کیا ایسا جواب ہے جو, جو نجات کا ذریعہ بن جائے گا اللہ، اللہ یہ سوچنا آپ کا کام ہے میں نے آپ کے سوال پر کئی سوالات مرتب کیے ہیں غور آپ کریں جی کو شامل کرتا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ آج کل یہ ٹرینڈ بور بہت زیادہ زور پکڑتا جا رہا ہے کہ فیمیل جاب کرتی ہیں اور وہ انمیریڈ رہتی ہیں شادی نہیں کرتی مینز کے ان کو ڈپینڈینٹ نہ ہونا پڑے کسی کے تو اس کا کیا سولوشن ہے کس طرح یہ مائنڈ چینج کیا جا سکتا ہے لیڈیز کا شروع سے تربیت کرنی چاہیے شروع سے تربیت کرنی چاہیے چھ سات آٹھ دس سال کی عمر جب بچیوں کی ہو جائے تو وہیں سے ان کی اس طرح اس انداز و تربیت و ذہن ان کا بنایا جائے ایسا ذہن بنتا ہے باہر نکلنے کے بعد جب یہ کالجوں یونیورسٹیز کا راستہ دیکھتی ہیں یا اس طرح کے کلچر میں جب جاتی ہیں اور وہاں جب ان کو اس طرح کی باتیں ملتی ہیں کہ انڈیپینڈنٹ رہنا ہے تو یہ شادی کے بعد یہ ہو جائے گا تو فنا ہو جائے گا تو ڈھمکا ہو جائے گا پھر یہ اس طرح کی دھن میں یہ مگن رہ جاتی ہیں اور اپنا فیوچر بنانے کے چکر میں بیسیکلی اپنا فیوچر بلاسٹ کر رہی ہوتی ہیں اور اپنے آپ کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہوتی ہیں پھر اللہ نہ کرے کو گناہوں کا سلسلہ شروع ہونے کا اندیشہ رہتا ہے اور اس پر مزید یہ کہ رشتے آتے ہیں اور وہ منع کرتی رہتی ہیں کہ نہیں ابھی ہمارا ارادہ نہیں ہے بیٹی کو ماں پوچھتی ہے بیٹی نہیں ماں ابھی میں پڑھوں گی نہیں ماں ابھی میرے اور بہت سارے مقاصد ہیں اور بہت سارے کوز ہیں یہ اپنے مقاصد پورے کرنے میں لگ جاتی ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی عمریں نکل جاتی ہیں رشتے آنے بند ہو جاتے ہیں پھر جب ان کو رشتے کی طلب ہوتی ہے شادی کی طلب ہوتی ہے تو پھر دیر ہو جاتی ہے اور پانی سر کے اوپر گزر چکا ہوتا ہے ایسی کئی معاشرے میں آپ کو خواتین پائی جائیں گی کہ جنہوں نے صرف اپنے فیچر اور اپنی اکنامیکلی اور اپنے پروفیشنلی فیچر کے نام پر اپنی شادی کو تاخیر کا شکار کیا تاخیر کا شکار ہوئی اور وہ آج روحانی علاج کرواتی ہیں دعائیں کرواتی ہیں اور آج وہ سر مکتر اور روتی ہیں کہ کاش ہم نے یہ نہ کیا ہوتا اب کیا کریں اب کیا کریں پھر ان کی وہ فرمائشیں ہوتی تھیں لڑکا ایسا ہو لڑکا ایسا لڑکا ایسا وہ فرمائشوں پر ان کے لڑکے اترتے نہیں تھے آج وہ بغیر فرمائش کے جس سے بھی چاہو شادی کرا تو شادی کرنے پر بھی اب تیار ہو جاتی ہیں لیکن اب کو ان سے شادی کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا میں ایسی تمام اسلامی بہنوں کو میں مدنی پھول عرض کروں مدنی پھول حاضر کرتا ہوں ان سے میں مدنی التیجہ کرتا ہوں کہ جب شادی کی عمریں ہو جاتی ہیں شادی کر لیا کریں کیوں دنیاوی سوچوں میں اور دنیاوی فکروں میں آ کر اور ان کی باتوں میں آ کر آپ اپنے فیوچر کو برباد کر رہی ہیں کئی لڑکیاں اس چکر میں برباد ہو چکی ہیں بیچاری اجڑ چکی ہیں ان کے گلشن ویران ہو گئے آپ خود کو بچائیں اور جب شادی کی عمر ہو جائے تو بڑھائے کرم آپ شادی کی طرف جاپ جا کے ماں باپ لے کر چلے تو ماں باپ کو بھی میں سمجھاؤں گا کہ بچوں کی تربیت کریں اور اتنی عمریں نہ ہونے دیں بچوں کی مہربانی کریں اس سے ان ہمارے معاشرے میں شرم و حیا بڑھے گی جب وقت پر شادی آؤں گی تو ماشاءاللہ یہاں یہ ایک سوال ہے یہ نگران شدہ کے بچے ہیں یہ بتا دیں دونوں جو ہیں یہ میری چھوٹی بیٹی ہے اس کا نام سمیہ اتاریا ہے اور یہ میرے نواسے ہیں ان کا نام حنزلہ اتاریہ ہے یہاں ہمارے پاس ایک اور میسج بھی ہے کالز بھی ہیں کالز شامل کر لیتے ہیں پہلے میسج ان جی میرا سوال یہ ہے نگرانی شعرا سے ماشاء پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے بات چلی تھی ابھی کہ اگر بیٹیوں کو پردہ کرایا جائے تو اچھے رشتے نہیں آتے ماشاءاللہ اللہ شورا نے رہنمائی بھی فرمائی کہ پردے کی وجہ سے بہتر ہی رشتے آتے ہیں تو ارشاد فرما دیں کہ اچھے رشتے سے مراد کیا ہے اچھا رشتہ کس کو کہتے ہیں ذاتم اللہ خیر اچھے رشتے وہی ہوتے ہیں جو سنتوں بھرے ہو نیکیوں بھرے ہوں یعنی کہ بیٹی کے لیے ایک ایسا مطلب داماد کا مل جانا جو نیک سیرت ہو نیک صورت ہو پابند شریعت ہو نمازوں کا اور سنتوں کا پابند ہو رخ کے حلال کمانے والا ہو اور نان نفقہ برداشت کر نان نفقہ اٹھا سکتا ہو اچھے اخلاق کا مالک ہو اور اس کا جو گھرانہ ہو وہ بھی سنتوں کا آئینہ دار ہو تو میرے نزدیک یہ رشتہ ایک اچھا رشتہ ہوتا ہے ایک نیک رشتہ ہوتا ہے اب یہ کہ شادی کے بعد خدا نا خاصتا کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہونے کی صورت ہو تو وہ ایک اتفاقی چیز بھی ہوتی ہے آدمی دیکھ بھال کر ہی چیز مطلب حاصل کرتا ہے بعد میں خدا نا خاصہ کچھ ہو جائے اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ لڑکے کی مسٹیکوں بعدوں اوقات کچھ لڑکی کی طرف سے بھی اس طرح کے پرابلمز آتے ہیں کہ وہ افورڈ نہیں کرتی برداشت نہیں کرتی اور وہ عجیب و غریب عادتوں کی وہ بھی شکار ہوتی ہے یا بعدوں اوقات لڑکا یوں تو ہر طرح سے بہتر ہوتا ہے لیکن اب شادی کے بعد پر سمجھ پڑتی ہے کہ غصے والا ہے یا خدا ناخواستہ وہمی مزاج ہے تو جو وہمی مزاج کے ہوتے ہیں شکی مزاج کے ہوتے ہیں ان کے گھروں کو خوشیاں کہاں ملتی ہیں یا جو اسلامی بہنیں شکی و وہمی مزاج کی ہوتی ہیں ان کے گھروں میں خوشیاں کہاں سے آئیں گے وہ تو لمحے لمحے پر شک و وہمے پڑ جاتے ہیں تو اس طرح نہیں لیکن اس کو یہی کہیں گے کہ اتفاقی طور پہ یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آفٹر ویریڈ ہی وہ ڈسکلوز ہوتی ہیں اس سے پہلے ڈسکلوز ہونے کی کوئی بظاہر صورت اتنی ہوتی نہیں ہے کیونکہ جو ریلیشن بنے گا تو ریلیشن بننے کے بعد ہی اس ریلیشن کے پلس یا مائنس سامنے آئیں گے تو ہم اچھی ہی امید رکھ کر آدمی اچھے ہی انداز اور کو کوشش کرتا ہے کہ کوئی اچھی اچھا رشتہ ملے اسی طرح بیٹی کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ نیک سیرت ہو نیک صورت ہو گھرانہ بھی نیک ہو اور اس طرح کا کچھ نہ کچھ دکھا کر آدمی شادی کرتا ہے اور میرے میں یہی ارض کروں گا کہ یہ شادی اچھی شادی کہلاتی ہے جی ہم نے دو دو دنوں پہلے بھی کہا تھا کہ برکت والا نکاح وہ ہے جس سے بوجھ کم ہوا سوال ہے یہاں میسج پر کہ بچی شادی کر کے جب دوسرے گھر جاتی ہے اور وہاں او گھر والے پردہ نہ کرنے دیں تو کیا کریں اگر آپ برکے سے منع میں ارض کرتا ہوں دیکھیں اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کی بیٹی با پردہ ہے آپ کا گھرانہ ماشاءاللہ سنتوں پر عمل کرنے والا ہے تو آپ رشتہ دینے سے پہلے چیک کیوں نہیں کرتے کہ وہ گھرانہ کیسا ہے اگر اس گھر کے اندر پردہ ہے اور میل سنت بڑی خوبصورت ارشاد فرماتے صرف یہ نہیں دیکھا جائے کہ لڑکا مدنی ماحول والا ہے یا لڑکا نیکیوں کے راستے پر چلنے والا ہے اس کا گھر دیکھے کیونکہ لڑکی نے صرف لڑکے کے سربت نہیں گزارنا ہوتا گھر والوں کے سربت بھی گزارنا ہوتا بے واہ مسائل پیدا ہوتے ہیں تو پہلے سے ہی دیکھ بھال کر شادی اور رشتہ قائم کریں کہ گھر میں دونوں طرف سے جب آپ کا ہے ہی دن پردے والا ماشاءاللہ اور ہونا بھی چاہیے پردے والا تو ایسا ہی ہونا چاہیے پتہ چلے کہ آپ کے گھر میں صرف مدنی چینل چل رہا ہے اور آپ نے ایسے گھر میں بیٹی دے دی کہ جہاں وہ مدنی چینل کے علاوہ اور بھی گناہوں برے پر پروگرام بھی دیکھے جاتے ہیں تو آپ کی تربیت خود آپ داؤ پہ لگا رہے ہیں اتنے عرصے تک آپ نے تربیت کی اپنے بچوں کی اس کو داؤ پہ کیوں لگا رہے ہیں ایسے رشتے دعوت اسلامی کو اللہ تعالیٰ نظر بس سے بچائے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ لاکھوں لاکھ نوجوانوں کو سنتوں کا پیکر بنانے میں دعود اسلامی کا اپنا ایک کردار ہے جس امیر سنت کی اپنی شان ہے میں نے کہنا تھا کہ کل جو مثالی معاشرہ پروگرام آپ کا ہوا ہے مدینہ مدینہ بہت اچھا پروگرام ہوا ہے اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے اور ہم نے کوشش کی اور اپنے گھر میں مدنی چینل کو آن کیا اور اس کے علاوہ اپنے جو جاننے والے دوست احباب ہیں ان کے گھروں میں بھی مدنی چینل سے گزارش کی ہے کہ آٹھ بجے سے لے کے نو بجے تک وہ یہ پروگرام دیکھیں اللہ آپ کو جزائر عطا کرے اور مدنی چینل ہی دکھائیں ان شاء چاہے سے نو نو سے دس دس سے گیارہ ڈبل بارہ گھنٹے جب بھی دیکھیں مدنی چینل دیکھیں یہ وہ چینل ہے جو آپ کے کردار میں اور آپ کے گھر میں شرم و خیال آئے گا اور انشاء اللہ ہمارے گھر کو ہمارے افراد کو اور ہمارے معاشرے کو مثالی معاشرہ بنائے گا ان جی اللہ بہت اچھا پروگرام ہے ہم کو پچھلے دو ہفتوں سے سن رہے ہیں کل جو پروگرام تھا حجار کے بارے میں اس میں میرے اوپر بہت اچھی تبدیلی آئی ہیں تو میری گزارش ہے کہ یہ پروگرام دوبارہ چلایا جائے بہت مہربانی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ سستا ہے یہ ریپیٹ چلتا ہے اور ریپیٹ ہوتا ہے دن میں کسی ٹائم پر آتا ہے اور ٹائم مجھے بل یاد نہیں ہے اگر کسی والے ہمیں بتا دیں گے ان شراز کر دیں گے اس کے علاوہ سرسے جو نگرانی شورا کے لائیو ہوتے ہیں مدنی چینل کے براہ راست سستے ہوتے ہیں ان کو آپ مدنی چینل کا جو فیس بک پیج ہے مدنی چینل لائیو یہاں سے بھی آپ سرسے مدنی چینل کے دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ جی مزید کال شامل کرتے ہیں سوال میرا شروع سے یہ ہے کیا کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا مطلب بیٹھ کر ٹی وی دیکھنا اس کے بارے میں کوئی مجھا بتا دیں کہ یہ شرم آیا بہت اچھا چل رہا ہے بھابیوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا ٹی وی دیکھنا سے پردہ ہے دیور جیٹ اور بھابی ان تینوں کا سخت پردہ ہے بلکہ حدیث میں دیور اور جیٹ کو موت کہا گیا ہے لہذا اس میں اگر آپ انڈیویژل ایک فیملی ایک ساتھ رہتے ہیں تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو اسلامی بھائی ہیں وہ الگ کمرے میں کھا لیں اور اسلامی بہنیں جو ہیں گھر کی وہ الگ جگہ بیٹھ کر کھا لیں تاکہ پردے کا لحاظ رہے وہ دسترخان پر بیٹھ کر بھی بے پردگی کے ساتھ ساتھ بے تکلفی ہونے کے بھی چانسز ہیں اور پھر معاشرے میں بے شرمیوں بھی ہیائی جس قدر ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے پھر وہ واقعات ہو جاتے ہیں کہ جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکے दा ہیں दा کیونکہ شیطان سب کے ساتھ ہمیں سب کے ساتھ لگا ہوا ہے پھر خدا نا پھر اس میں شک و شبہات اور وہم و وسوسوں کو جگہ ملتی ہے پہلے سے ہی نہ رہے بانس نہ بجے بانسری پہلے ہی مرد الگ عورتیں الگ اگر گھر میں اس طرح کا کوئی نظام بنا ہوا ہے کہ آپ ایک ایسے کھیترنگ میں ایسے گھر میں رہتے ہیں سب مکس رہتے ہیں تو پھر اس کو الگ الگ ہی سارا انتظام ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں سنزا تائی جمد نگر حیدرآباد سے عرض کر رہا ہوں پیارے نگرانی شرا آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر اسلامی بہنیں شادیوں یا تقریبات میں پردہ کرنا چاہیں اور والدین ان کو روکیں تو اس کے بارے میں کچھ مدنی بول فرما دیں جیسا اللہ والدین کا مدنی ذہن بناتے رہیں نرمی سے پیار سے محبت سے لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے ان اللہ تعالیٰ جب اتنی ہزاروں اسلامی بہنوں کا بھی مدنی ذہن بنا ان کی امیوں کا بنا ان کے والد کا بنا ان کے بھائیوں کا بنا تو آپ کے گھر کا بھی بن جائے گا ان اللہ کوشش تو کریں نا بگر کوشش کے تو کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کوشش کرتی رہیں درخت کا فیصلہ جاری رکھیں اور گھر والوں کو ہفتہ وارجتمات کا پابند بنائیں مدنی چینر کا پابند بنائیں دیکھیے اسباب دوائی لیں گے تبھی بیماری دور ہوگی دوائی کھائے آپ بولے گا تبیعت صحیح ہو جائے اور دوائی کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دو پرہیز بھی بہت ضروری ہے تو یہ دونوں چیزیں ساتھ رکھے ان شاء تعالی ذہن بن جائے گا لڑائی جھگڑے کی ماردار کی اور چیخو پکار کا ہم آپ کو کبھی بھی مشورہ نہیں دیں گے ٹھیک جی, اور بھی ہے کہ بعض اوقات ماں باپ کی سوچ یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ یوں اگر نظر آئیں گی بچیاں ہماری تو عورتیں دیکھیں گی اور وہ رشتے یوں آئیں گے اچھے رشتے آئیں گے کا تو میں کہہ چکا ہم تو اپنی بچیوں کو لے کر کہیں آنا جانا ہوا ہے تو ہم نے تو دیکھا ہے کہ وہ مطلب کہ بے پردہ ہوتی ہیں عورتیں مگر جب وہ با پردہ ہماری بچیوں کو دیکھتی ہیں تو خوش ہوتی ہیں یار مطلب ایک بعد اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ اتنی چھوٹی بچیوں کو پردہ کرایا پتا چلتا ہے مجھے تو پھر زین دیا جاتا ہے کہ ابھی سے پڑھتا کریں گے اس کا پلس ہی آیا ہے مائنس تو مجھے آج تک اتنے برسوں میں اتنا مائنس کبھی میں نے دیکھا سنا نہیں ہے اگر کوئی کہتا بھی تو اصل میں وہ مائنس ہے نہیں نا ہم نے تو پازیٹو مینٹل آئیے چلتا ہے میرے سنک کی طرف حدیب صلی اللہ